اللهم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خليف لا مرات لقائعات الكتاب الحكيم أقانوا للناس عجبا لنهو خيرا إلى العذر منهم أن عمز للناس و بشر الذين لا منوا عظموا ومقادما سيدقين دربهم فعال القابل لنهارها لسائر المبين إن أردتم الله الذي خلق <تصفيق> السماوات الذي في استضياء ثم التوار العشير يضبر بعد ان شبیر بادے زادہ مجھور ابرات زکرور پہلی دو صورتیں سورہ انفان اور توبہ جو آپ نے پڑھی ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر حکم ہے کفار کے ساتھ کتاب کا لڑائی کا اکابروں سے مشرکوں سے لڑو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم کو یہ مشرق ہے اگر ہم سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے شرکت تو کم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کریں تو اللہ ہماری سوا غیر خدا کے اندر مانیں تو گھر تو شرکت بڑھے لیکن ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو نفع نقصان دینے کا مالک نہیں سمجھتے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں کرنے والا اللہ اور یہ اللہ تعالی سے ہمارے کام کروا سکتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کے اندر طلبہ کے سامنے یہ بات پیش کریں تو اللہ کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ والی جو خاص سمت ہے نفے نقصان کا مالک ہونا وہ جب ہم نے ان کے اندر نہیں مانی تو پھر تو نہ بنا تو اب اس صورت کے اندر ترقی کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ نفے نقصان کا مالک دے کر کسی کو پکارا جائے تب بھی شرک ہے یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ وہ ہمارے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں تب بھی ہی شرک ہے یہ اس کا ماکبر کے ساتھ ربط ہو گیا سورج کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج کا یہ دعویٰ ہوگا کہ غیر اللہ کی پوجا نفے نقصان کا مالک جان کر پوجا کرنا یہ بھی شرک سفارشی سمجھ کر پوجا کرنا یہ بھی شرک یہ سورج کا دعویٰ تین دفعہ بیان ہوا ہے پہلے ابتدا کے اندر بیان ہوا پہلے رقوق کے اندر انجمانی طور پر پھر اور دوسرے رقوق میں فنکس کا بیان ہوا اور وہ اور تومیح کے درمیان میں سمن میں بیان ہوا آخری حقوق میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کا بیان کیا گیا ہے تو تین دفعہ بڑھ رہی ہے دعوی توحید اس صورت کے اندر آئے گا دعوی توحید کے لیے دلائن عدلیہ آئیں گے اس صورت میں دلائن عدلیہ کون نہیں ہے گیارہ دلائن عدلیہ ہیں اس صورت کے اندر مسئلہ توحید کے ان گیارہ دلائن, دلائن میں سے تین دلائل ایسے ہیں کہ جن کو دلائل الاسمیل اطلاع من نل قسم کہا جاتا ہے یعنی کیسے دلائل پیش کرنا جس میں یہ ذکر ہو کہ دل... بڑی کے سانی بھی یہ باتیں مانتا ہے تو تین دلائل ہوں گے الاسمیل اطلاع من نر قسم گیارہ دلائل اقلیہ میں سے آٹھویں دلیل نبی شرک فیلی کے لیے مبدا ہوگی اور اس کے بعد نبی شرک فیلی کی جائیں گی نامی دلیل اس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا ہر بات کو جاننے والا کوئی اللہ ہی ساری باتیں جانتا ہے باقی جتنے بھی دلائل ہیں باقی سب دلائل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کاشانی کا بیان ہے سورت کے اندر دو, دو دفعہ دلائل کا سمرہ بھی آیا ہے تیسری دلیل کے بعد اور پانچویں دلیل کے بعد یہ تو ہو گیا دلائل کا مسئلہ دلائل کے علاوہ اس صورت کے اندر تخمیف دنیا بھی کے تین نمونے آئے ہیں تقریب دنیا بھی آئی ہے ایک ہے اجمالی طور پر اور دو تقریب دلیبی کے نمونے تفصیلی طور پر ہیں یہ اس صورت کا حاصل اور خلاصہ ہو گیا کہ دلائل کے علاوہ تخمیف دنیا بھی بالکل سورت کے اخیر میں آئے گی اور ایک دفعہ اجمان اور دو دفعہ تفصیلی حال بیان کرتے ہیں سورت کی ابتدا نے فرمایا علام راہ ارقاط اور کتاب الحکیم یہ ایسے ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت والی کتاب ہے یعنی اس کتاب کے اندر ساری باتیں ایسی کہی گئی ہیں جو باتیں عقل کے مطابق دہنائی اور حکمت کے مطابق باتیں ہیں کسی واسطے اس سورت کے اندر چونکہ ابتدا میں کتاب الحکیم کے لفظ آیا ہے دنائ اقلیت اس سورت کے اندر آیا ہے دل نکلی ہے سورک کے اندر اور نہیں آئے اکال اللہ سے اجا یہ زر ہے کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا اس بات سے کہ ہم نے وہی بھی بھیجی ان میں سے ایک مرد کی طرف پھر اس بات سے تعجب آ کہ ایک مرد کو اور ایک انسان کو نبی اور پہنبر اللہ نے بنا دیا یہ کیسے ہو گیا کہ ڈرا لوگوں کو اور خوشخبری شناخ کو جو کہ مان رہا ہے اس بات کی خوشخبری سنا کہ ان کے لیے گناہ میں مرتبہ ہے ان کے لال کے ہاں کافر کہتے ہیں کہ یہ جادو کا جادوگر کھلا اندر اور خادانہ سندھ کے نظر قدم جو ہے تو یہ سبکت کا آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور یہ حصے سبقت ہوتی ہے جو کہ قدم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے یہاں یہ کنارا ہے سبقت سے لیکن یہ سبقت حصہ نہیں مراد بلکہ سبقت مین مراد ہے اور سبقت مین ہوتا ہے کسی آدمی کا اونچا ہو جانا شرف اور وزیرت کا پا جانا اور پھر قدم کی اضافت ہے طرف صدق کے اور یہ اضافت ہے موسو کی طرف سبت کے یعنی کہ یہ جو شرافت ہے نا یہ ان کے لیے ثابت ہے جیسے کہ سچائی ثابت ہوتی ہے اور جھوٹ کے پاؤں کو نہیں ہوتے تو یہ شرافت ان کے لیے بڑی پکی ہے اور ثابت ہے خلاصہ کا نام تو یہ ہے کہ ان کو اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ حاصل ہوگا ان کے نام کے ہاں تو پہ امبک انسان ہے اس واقع بات کو نہیں مانتے کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے کھلا یہ کافروں کی بات ذکر کر کے آگے پھر بس توحید کا ابھیان شروع ہوتا ہے اور ابتدا میں دلیلیں تو وہی آ گئی تاکہ ہمارا حملہ ہے جس نے آسمان بنایا زمین بنا بنائی چھ دن میں پھر وہ اندر مفت ہوا عرش پر وہ اندر ہی سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے تمہارا یہ کہنا کہ یہ ہماری سفارشیں کر کے ہمارے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں لی آرگن کی پوجا ہونی چاہیے تو سن لو نہیں کوئی سفارش کی مگر پیچھے اللہ کی اجازت دینے کے ایک سفارش کیونکہ میرے دن سفارش ثابت ہے قیام کے دن اس سفارش کو ثابت کرنے کے لیے استثناء سے سنا آ گیا تو یہ جو تم شفارت جس کے قائم ہو وہ تو شفارت آئے تو نہیں کیا مرضی سے اللہ سے تمہارے کام کروا لیں ہاں آن بتا اللہ کی اجازت دینے کے بعد سفارش کریں گے کی کل کیا من لال ملا اور ابو گفار ہو جاؤ وہ اپنا ہے تمہارا لال لہٰذا اسی کی بندگی کرو جب وہی کا ہے اس کے سامنے شفار بھی کسی کی نہیں چلتی تو لہذا بندگی اسی کی ہونی چاہیے اگر آپ ایسا کروں تو کیا تم دھیان نہیں کرتے یہ نہ خیال کرو اسی سامنے اللہ کے پاس جانا بھی تو ہے جسے بندہ کے پاس جاؤ گے اللہ تم سے پوچھے گا کہ میں بھی دنیا میں تمہارے سامنے دین کی باتیں بیان جان کروا دی تھی پھر تو نے کیا کیا اور یہ تمہارا جانا اندر کے سامنے یہ اندر کا فائدہ ہے پکا فائدہ ہے سچا فائدہ ہے یہ بات ہو کر رہے گی کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ شاید ہم اندر کے سامنے پیش نہ ہوں گے تحقیق کو اندر پہلی بار بناتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا نظیر وامن سوالات بالکل تاکہ جو لوگ ایماندار اور اچھے کام کیے ان کو جرا دے انصاف کے ساتھ اور جن لوگوں نے پوہر کیا گشار کے بعد تخبی باری اور جن لوگوں نے پہر کیا ان کے لیے پینا ہے کھوتے پانی سے اور ہزار اس پر کے وہ پفر کرتے تھے حکومت نبی جہاز شمس یہ توحید کی دلیل عقلی ہے ایک پہلی بیان ہوئی ہے اور یہ دلیل توحید اقلی نمبر دو ہے وہی ہے جس نے کیا سورج کو چمک اور چاند کو جادہ کرنے والا اور اس چاند کے لیے مندریں مقرر کی سارے تم جاندو چاندوں کی گنتی اور حساب کو نہیں ماں ہر کرتا دوارکا نہیں پیدا کیا نج کو مگر اس واسطے کے ہاتھ اظہار ہوتا ہے کاشی پر سارے خاصل کا حوالہ ہے یعنی دھاکے پر ہاریں کھل ہی یعنی ساری چیزیں جو اندر نے پیدا کی ان سے اندر کی قدرت کا اظہار ہے اور یہ اندر کی واحدانیت کے دلائل ہے یہ کوئی چیز اندر نے بے فائدہ اور کبھی پیدا نہیں کی ہے بلکہ یہ جو کچھ بھی خدا نے پیدا کیا آپ کو سہایا کرنے کے لیے پیدا کیا کر سناتا ہے آیتیں ایسی قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں اب تیسری دلیل کلی تاکہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس میں جو اندر نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے اس میں کئی نشان ہیں ان جو کہ پرہیزگاری کرتے ہیں ان نے لال اندر نے کہا تاکہ وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی اور پسند کر دی ہوگی دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور وہ لوگ جو ہماری باتوں سے بے خبر ہیں یہ سارے جو ہیں ان کا سکھانا ہے اور اس کے بدلے جو یہ کرتے تھے تر کے کی بات بے شک جو لوگ ایماندار اور اچھے کام کیے یا دی یابوں بھی ایمان ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو استقامت دیتا ہے دین پر پکا رکھتا ہے جاری ہوتی ہو بیٹھی ہوں گی ان کے نیچے نئے نعمت کے باروں میں پہنچ جائیں گے ان کی دعا وہاں ہی ہے فاغت ہوا ہے انداز اور ان کی ملاقات وہاں آپس میں جب ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اور آپ ہی دعاؤں کی جب اپنے اپنے ٹھکانے اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو یہ کہیں گے الحمد <سلام> شکر اللہ کا جو کہ رب سارے <سلام> جہان کا سے ہوں یہ پھر نظر آیا ہے اگر جلدی اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچائے جیسا کہ جس وقت وہ خیر کو جلدی مانگتے ہیں تو اللہ خیر بھی جلدی پہنچا دیتا ہے وہ ایک طرف تعجد کا ذکر ہے دوسری طرف استعجال کا ذکر ہے یہ قرآن مزید کنسنت اس کے احتمار ہوتی ہے کہ ایک طرف بھی باتیں دو ہوتی ہیں دوسری طرف بھی باتیں دو ہوتی ہیں ایک طرف بھی ایک بات کو ذکر کیا جاتا ہے دوسری کو چھوڑا جاتا ہے دوسری طرف بھی ایک بات کو ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری کو چھوڑا جاتا ہے اور مقامے سے کرینے سے دوسری بات کا پتہ چل جاتا ہے اگر لوگوں کو اپنا شہر گلدی پہنچائے یعنی جب کہ وہ شہر گدی مانگتے ہیں تو شہر جلدی پہنچا دے شہر جلدی مانگنا ان کا ثابت ہے خود پرانی مجید کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہنے لگے کہ ان کا ہارا اگر آتا میں نے دیکھا اگر یہ دین سچا جو پیش کرتا ہے فارم پہ رینا ہزار سب نے سوا ہماری اوپر پتھروں کی بارش کر دے آسمان سے یا ہمیں دردنا پہنچا تو یہ شہر کو جلدی مانگتے ہیں تو جب وہ شہر کو جلدی مانگتے ہیں تو اللہ لوگوں کو شہر سے جلدی پہنچا دے تو یہ ہمیں باتیں جو ہے شہر کا جلدی مانگنا اس کا ذکر نہیں کیا اور اگر اللہ شہر کو جلدی پہنچا دے یا یعنی شہر جلدی مانگنے پر جیسا کہ جب خیر جلدی مانگتے ہیں تو یہاں جلدی پہنچانے کا سکن نہیں ہے خیر جلدی مانگنے کا کیا ہو گیا سکن ہو گیا ہے تو خیر جلدی مانگتے ہیں تو اللہ خیر جلدی پہنچا دیتا ہے اس طرح اگر اندازہ شردی جلدی پہنچائے نہ کو دیا ہے نہیں ہم اگر ہم تو ان کی مدد مطلب کا فیصلہ ہو جائے ختم کر دیے جائیں ورنہ تو انہوں نے لاجیہ انہوں کہا تھا بس ہم چھوڑے گے ان کو جو کہ نہیں امید کرتے ہم سے ملنے کی کہ تم یاد اپنی میں بیٹھتے اور جب انسان کو تکلیف آئے ہم کو پکارتا ہے پکارتا ہے اس ہار میں کہ وہ اپنے پہلو کے اوپر ڈانڈا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے تو پہلو کا ذکر پہلے کیونکہ مصیبت سے ادر سخت ہوتی ہے تب اللہ کو پکارتا ہے پھر جب تھوڑی سی آتودگی ہوگی پھر بھی اللہ کو پکارا پھر تھوڑی سی مزید آتوگی ہو گئی کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا پھر بھی پکارا لیکن جب ہمیں اس سے پوری تکلیف ختم کر دی گزرا گوایا کہ ہم کو نہیں پکارا تھا کسی تکلیف کی طرف کو پہنچی تھی پھر مکمل طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے تو یہ برے آدمی کا حال ہوتا ہے کہ और کے وقت تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب راحت آ جائے تو اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نیک بندے وہ ذکر کرتے اللہ کا وہاں نفرات پہلے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں بیٹھے بھی اللہ کا نام کروٹوں کے بعد بیٹے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں فرمایا کزا نے کہا یہ بڑے آدمی کا ہار ذکر کر کے اس طرح مزید کیا کہ آسے بندی والوں کے لیے کمرے کم ترمیم سے دھی ہم نے پہلے کئی جماعتیں ہرا کی نرما گرم نے ضرور کیا وہ جہاں آپ کو محسوس نہیں راہ دے اور آئے تھے ان کے پاس کے رسول باتیں لے کر وہ گمار کاروںیرو ملو اور ہر بھی نہ تھے کہ وہ ایماندار اس طرح ہم نظار دیتے ہیں مجرم قوم کو پھر ہم نے کیا تم کو جانشین زمین میں ان کے بعد نیان تھوڑا تھا کہ ہم دیکھیں کیا فتح ملو تم کیسے کام کرتے ہو ایک اظہار پہلے نے گزرا ہے وہ بھی سجرا ہے اب یہ دوسرا اضافہ ہے یہ بھی سج ہے واحد یاترا نے مہا یاترا میں یہ نادن اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری باتیں کھلی کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں کرتے دیا قرآن کو اس کے سوا یا اس میں ترجیح کر دے اور قرآن ہو اس قرآن میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ کون سی باتیں ہیں جو قابل قبول نہیں اور قرآن رہو لفی یہ مانس تھا مینو میرے پاس ہے وہ تو لگ رہا ہوں میں جمع آ رہا ون وہ لائے بادل تہار یعنی تم کہتے ہو اس قرآن میں کی جی اٹھنا ہے یہ جی اٹھنا ہماری عقل دی مانتی یہ بات ہمارے مندر کی مستقبل ہے نمبر دو تم کہتے ہو کہ یہ جو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی پوجا نہ کرو تو ان کی پوجا کرنے پر یہ جو وہین والی بات آتی ہے یا ہمارے بابوجوں کی جو توہین ہوتی ہے یہ بات اس قرآن کے اندر نہ ہو یہ دو مسئلے نہ ہو. مسئل ہوں باقی بیشک سارے مسئلے ہوں نماز کا مسئلہ ہو برداشت ہو جائے گا روزے کا مسئلہ ہو برداشت ہو جائے گا آج کا مسئلہ ہو ہم برداشت کر دیں گے میں ادار ہے لبا حرام ہے یہ مسئلہ ہو برداشت کر دیں گے دو مسئلے ایسے جو برداشت نہیں ہوتے ایک وہ بات ہے جو کہ مستبہ ہے مارک جی اٹھنا اور دوسرا وہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے محبوبوں کی پوجا کرتے ہیں اس پر جو وہی رہتی ہے یہ باتیں نہ ہوں یا اس میں تبدیلی کا جو چلو پورا قرآن اور نہ ہو اس میں کم از کم یہ دو مسئلہ نکال دو تم جواب نکاؤ مطالبہ دو یا پورا قرآن بدل دو یا یہ قرآن اس میں چند مسائل نکال دو تو پچھلی بات یہ کچھ مسائل نکال دو اس کا جواب دیا تو جب یہ پچھلا کام بھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسائل نکالے گئے تو پورا قرآن مجید بدلنا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہ نہیں ہے میرے لیے کہ میں اس کو بدلوں اپنی طرف سے کہ نہما مایوہ اریا میں تعمیر نہیں کرتا مگر اس کی جو بھی جیسے مترو میں چاہتے ہوں اگر میں اپنے رب کی ناغربانی کروں بڑے دن کے حساب سے کل لو شام لو مار لو تو کہہ اگر اللہ چاہتا تو میں نے یہ کتاب تو ان کو پڑھ کر سنائی نہ ہوتی اللہ نے مہربانی کی ہے مجھے پیرندر بنایا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے پڑھ کر سنانی شروع کر دی مگر اگر اللہ مجھے پیرندر نہ بڑھاتا یہ کتاب میرے پاس نازر نہ کرتا تو میں اس کو پڑھ کر کوئی نہ چلا تھا بڑا اب رام میں اور نہ ہی وہ تم کو اس کی خبر دیتا اور تاریخ میں ٹھہرا تمہیں ایک عمر سے پہلے دیکھو چالیس ساتھ بڑھے گزرے میں تمہارے معمودوں کی پوجا بے شک نہیں کرتا تھا لیکن کبھی تم کو کی پوجا جمعہ بھی کوئی نہیں کیا تھا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا مجھے خدا نے پیرندر نہیں بنایا تھا میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی تھی اب اللہ نے مجھے پیر بنا دیا ہے اور اللہ کا حکم میں نے نہیں سنانا ہے اب اللہ تعالیٰ منت کیا تم سوچ رہی فمن ہے تو کون بڑا گارے میں سے جو اللہ کو جھوٹ باندھے یا نکلا اس کی باتوں کو بعد بات جو گجرم ہیں وہ فرا نہیں پاتے وَيَا دُورِ <اللَّه> یہ زجر ہے اس زجر میں مسئلہ توحید کا بیان ہے اور پہلے جو دلال گزرے ہیں ان کا یہ سمرا ہے پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور وہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور کہتی ہے کہ ہماری پوجا کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کو دفعہ نقصان کا مالک سمجھتے ہیں یہ ہماری سفارشی ہے اللہ کے ہاں سفارش کرنے سے مراد ہے یہ جو دنیاوی زندگی ہے ہماری اس دنیاوی زندگی میں کئی کام پیش آ جاتے ہیں اور یہ سفارش کر کے ہمارے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں تو کہ کیا تم اللہ کو وہ چیز بتانا چاہتے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا عمان گری میں اگر کوئی ایسا ہوتا جس کی بات ماننے پر اللہ مجبور ہوتا تھوڑا مجھے کم کم پتا تو اس کا آپ کا نا کہ فلانا ایسا ہے رشتہ یا پھر عمل کہ میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں مجھے تو کوئی ایسا معلوم ہے بھی تو مجھے تو معلوم نہیں اور تو مجھے بتانا چاہتے وہ بات اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے مطلب اگر یہ ہے ہی کون صبح وہ پاگا بلندہ جن کو شریک بناتے ہیں وہ ماں پانی نہ تو واحدہ اور نہ کہ لوگ مگر ایک دین پر پس انہیں اختلاف کیا یعنی مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ واحد کی پوجا کرنی ہے یہ تھا سارے لوگوں کا پہلے عقیدہ اور دین بعد میں لوگوں نے نئی نئی باتیں گاٹ لی اور غیر خدا کی پوجا شروع کر دی دوسرے مقام پر یہ بات آتی ہے کہ یہ گھرنے والے موروی ہوتے تھے اور آپس کی سرکشی اور آپس کی ضد کی وجہ سے یہ کام کرتے ونورا کاریہ میں تم سواگت اور اکڈا ہوتی ہے ایک بات آ رہے ہو کیونکہ تحراب سے فیصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان دین باتوں میں کرتے ہیں وہ اکو ڈا لوڈا ہم سے آ رہے اور کہتے ہیں کہ وہ نہ کہ اس پر کوئی نشانی اس کے حساب سے تو کہ اتنا مرغور ساری باتیں چھپی اللہ جانتا ہے تم انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں واحد تم یہ تیسری دفعہ آیا ہے اور یہ ہم یہ ہے اور جب ہم لوگوں کو مہربانی پیچھے تکلیف کے پر پہنچی اچانک وہ ہر کرتے ہماری آئٹوں کو ختم کرنے میں تو کہ اللہ کا ہدا زیادہ چلتا ہے ہمارے بھیجے پھر چلی گئے جو تم ہندے کرتے ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف آ جاتی ہے پھر ہم کو پکارتا نہیں بھی ہو پائے ہوئے بات اب یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیف چلی جاتی ہے تو جس وقت تکلیف کری جائے اللہ کی مہربانی آ جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کا زیادہ تابع ہو تو بجائے اس کی تو اللہ کے احکام کی تابع ہوں اظہار اور مغرب بھی آیا دینا، وہ ہماری آیات آیا کو باطل کرنے کے لیے ہینے کرتے ہیں تو کیا کہ تمہاری ہینے نہیں کرتے ہینا صرف اللہ کا چلتا ہے اور جو تم مغرب اور فریم کرتی ہو ہمارے بین تسکول رہے ہوتے ہیں ہی بار بار بار بار، ہی تم مطلب یہ صحیح ہوئے باہر یہ چوتھی دوری لگ جنگل میں اور سمندر میں یعنی کہ خشکی میں सवारी کرتے ہو اونٹوں پر اور चलते ہو سمندر میں سواری کرتے ہو کشتیوں پر اور چلتے ہو تو یہ سمہارے لیے مہیا کرنا اونٹوں کا اور مہیا کرنا کشتیوں کا یہ اللہ کی مہربانی ہے اور وہ اللہ تم کو موقع دیتا ہے جنگل اور سمندر میں چلنے کا یہاں تک جب ہوتے ہو تم سوار کشتی میں وہ بری ہے. اور وہ کشتیاں دے کر چلتی ہیں ان لوگوں کو اچھی ہوا کے ساتھ وہ فارغ ہو گیا اور اس اچھی ہوا کی وجہ سے یہ خوش ہوئے ہوتے ہیں تو آ جاتی ہے اوپر ایک فل ہوا اور آ جاتی ہے موجود ہر جگہ سے اور سمجھتے ہیں کہ گھیر دیے گئے وہ تو پکارتے پکار کے اندر بفارس کرتے اس کے پکار کو اگر ہم کو نجات میں سے ہوں گے ہم شکر کرنے والے پرانے مجید میں ایک تازہ تنخواہ ہے <coughs> شیر میں یہ قاعدہ چلتا ہے کہ جس وقت تو سخت ہوا کا ذکر ہو تو ریک الفاظ آتا ہے اور جس وقت تو خوشخبری دینے والی ہوا کا ذکر ہو دنیا کا لفظ آتا ہے اور یہ قاعدہ مختلف کو بھی مولا باد بیان کیا ہے کہ سختی کے لیے ریک الفظ آئے اور بارش پسانے کے لیے ہوا چلتی ہے نرم نرم والدیا کا لفظ آئے لیکن یہ ہاں دونوں جنا نفل ری کا ہے بجرائنا بہت مری بدین اور وہ کشتیاں چمکیاں ساتھ ان کے ساتھ اچھی ہوا کے حالانکہ ری کا جی نماز یہاں استعمال بازار نہیں ہونا چاہیے کیوں اس وقت لیے یہ خوشحالی ہے تو خوشحالی کے لیے تو بریا کا نمبر استعمال ہونا چاہیے یہ ایک اشکال ہے اس اشکال کا ہاتھ یہ ہے کہ کشتی چل رہی ہے تو کشتی چلتے وقت اگر ریا کا ذکر کیا جائے ہو آئے مختلف تو ظاہر بات ہے کہ کشتی پھر صحیح رہے نہیں سنتی طے نہیں سنتی لہذا ضرورت تھی کہ یہاں کا گرفت آئے پھر اگر اکیلا ری گرفل آ جاتا تو پھر وہ جو قاعدہ ہے اس قاعدے کی اپنی خلاف ورزی تو ساتھ میں یہ وطن گرفت آ گیا میری ہے نا صحیح یہ وطن ساتھ وہ قاعدہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہ گیا کہ ری کا نبل ہوتا ہے صحاب کے لیے ریاض ربز ہوتا ہے رحمت اور مہربانی کے لیے تو یار ریا گرفل بھی ہے تو ری کا اور ہے بھی مہربانی کے لیے لیکن ساتھ صحیح بتا کی لگا دی گئی ہے قید لگا دی گئی ہے کہ دیکھ کرتی ہے ان کو اچھی ہوا کے ساتھ اور وہ پرکوش شروع ہوتے ہیں آ جاتی ہے اس کو ایک فل ہوا اور آتی ہے ماؤل ہاتھ دنوں سے اور سمجھتے کہ وہ گہرے گئے بخار کو کہتے ہیں ہم سے ہم ہونے شروع کرنے والے ہیں پرند انجا ہوں پھر جب اس کو نجات دے دی اچانک وہ شرارت کرتے ہیں زمین میں نہ ہاتھ یا یو نات لوگو یہ تمہارا شرارت کرنا تمہاری اپنے اوپر مبار ہے نہ بہت اٹھا لو دنیا کی زندگی میں پھر ہمارے پاس ہے تمہارا لوٹنا بس ہم تم کو خبر دیں گے اس کے لیے تم کرتے تھے ان تمام مسلم یاد دریا بس میں دنیا, دنیا کی زندگی ہے جیسے پانی ہم نے آسمان اس سے بہت سارا زمین آبادی بس ملا جھلا نکلا اس کے ذریعے سے سبزہ زمین کا یعنی کہ بارش آتی ہے بارش کے بعد زمین میں سے से پیدا ہوتا ہے है نکلتا ہے है جھلا اس میں سے جو لوگ کھاتے ہیں اور खाते کھاتے ہیں آہر ادھر یا ہاتھ اچھے جب, جب پکڑ لیتی ہے زمین اپنی چمک کو اور سمجھے سبزہ ہو جاتا ہے بہت ہیرت ہو جاتی ہے اور گمان کرتے ہیں زمین والے جو اس پر قابل ہیں तो आ जाता है, है। दिन को और हम उसको हुआ तो बदला बुराई का जितनी बुराई की उसके बराबर और उन पर चढ़ने की शिम्मत न होगा उनको सिर्फ बचाने वाला कन्द मूशियत गुआ के झांकी गेहरे रात के टुकड़ों से آج ہونے لاگ کی اندھیرے والی ہے وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ یو میاں شروع و یومنا شروع جمین یہ تخمی بھی ہوئی ہے پھر اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو پھر کہیں گے ان کو جنہوں نے شروع کیا مکان حکم ان جاؤ تُمْ, تم بھی اور تمہاری شریر بھی ٹھہر جائیں پھر ہم ان کے درمیان جدائی کر دیں گے ایک طرف ہوں گے پجاری اور دوسری طرف ہوں گے وہ جن کی پوجا کی گئی وکال شرکاؤ ہم اور جن کی پوجا کرتے رہے وہ بولیں گے تم نے ہماری پوجا کوئی نہ کی تھی یہ کہہ بھی کہ یادہ یہ ہے جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ کہہ بھی کہ ہماری پوجا کوئی نہیں کی تھی اللہ جواب کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ہم تمہاری بندگی سے بالکل بے خبر تھے ہم کو پتہ ہی کوئی نہ تھا کہ تم نے ہماری بندگی کی بھی ہے یا کہ نہیں کی ہم تمہاری بندگی سے تمہارے پکانے سے بالکل بے خبر تھے ہم نہیں جانتے تھے ہم یہاں پرانی مزید میں معبودین کی طرف سے یہ جو غلامہ نگر کیا گیا ہے تو قسم کے ساتھ اور کسم یہ ہے کفا بلّا شہید البینہ بینکم ہم اللہ کو حاضر کرتے ہیں اس بات پر ہم اللہ کو گوا کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے ہمارے فکہار نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گزشت کا واقعہ پر قسم کھائے اور قسم میں یہ لفظ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور کہے تو بات جھوٹی تو کبیلا گناہ بنتا ہے کیونکہ جھوٹ بولا کام اسے کیا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ کی قسم کا اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا آدھا کے نفس و ربر ہوئے وہ کام ہوا ہے تو کہتے کہ یہ کبیلا گناہ بنتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ کو اس بات پر گواہ کرتا ہوں تو گوا کے نفوں کے ساتھ قسم اٹھائے میں اللہ کو اس بات پر گواہ کرتا ہوں تو میں نے یہ کام نہیں کیا اور کیا ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے کیوں اس واسطے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی بات پر دباؤ ہونے کا کہا جس بات پر اللہ نواف کوئی, کوئی اللہ کی توہین کی ہے کہ جس بات پر اللہ موجود نہیں اور جس بات پر اللہ نواہ ہو اس پر اس نے دباؤ کے دے کر اللہ کی توہین کی ہے یہ آدھا بندہ کافر ہو جاتا ہے تو بولا کہ اللہ کی قسم کا دبت تو یہ قسم تو ہے لیکن اس سے بندہ کبیل گناہ کا مرت کب تو سمجھا رہے گا کافر نہیں سمجھا جائے گا گواہی کا رفل تو گویا کہ یہ انتہائی اونچی قسم ہوتی ہے جب کوئی آدمی یہ نفل بولے کہ میں اللہ کو اس بار پر گواہ کرتا ہوں تو یہ جو کہ کے ہے ان کے ذریعے سے اللہ نے قسم یہ اٹھوائی جو کہ ساری قسموں سے سب سے زیادہ کیا ہے اونچی ہے اور وہ گواہ کریں گے اللہ کے اس بار پر کہ ہم تمہاری بندگی سے بے خبر ہیں تو گوار کے اندر ہم یہ بات اس دنیا کے اندر بتا کر واضح کر دیا کہ یہ جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو ان کو تمہاری بندگی کی خبر ہی کون نہیں ہوتی پتہ ہی کون نہیں ہوتا تمہارے پکارنے کو وہ سنتے ہی کو نہیں ہوتے جب وہ تمہاری پکار کو سنتے کون نہیں ہوتے تو پھر ان کو پکارنا اور ان کو اپنے ہار پرواہ کرا دے یہ کیسے ہے کا نے کہا کامشن اس جگہ جانت لے گا ہر ایک دین جو اسے پہلے کیا اور لوگ مارے گا سچا وہ زند آدمی ماں کا اور گم ہو جائے گی ان سے وہ باتیں جو کہ وہ جھوٹ باندھتے تھے اور میں یہ سوک سمائے یہ پانچویں دلیل اکڑی ہے اور یہ دلیل اکڑی ہے اللہ سمیل اطلاع میں ختم اس کے بعد دو اور دلیل اکڑی آ رہی ہے اور وہ بھی ہے اللہ سمیل اطلاع میں ختم تو کیا کون روٹی دیتا ہے تم کو آسمان زمین سے اب میں جمع نے چلو یہ بات بتاؤ کون تمہارے کانوں کا مالک ہے اور آنکھوں کا مالک ہے اور کون زندہ کونتا ہے زندہ کو مدد سے اور نکالتا ہے مددے کو زندہ سے اور کون ہے جو سارے کاموں کی تربیت کرتا ہے تو کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا ادا ہے بکول آباد اور تو کیا تم ڈرتے نہیں بازار ایک مندہ اور تم یہ پانچویں دن کے بعد پھر چمڑا گیا بس وہ عطا ہے رب تمہارا سچا باد آباد جلال تو کیا ہے سچ کے بعد سوا کھٹک دے کے بننا دوسرا پس کہاں سے پھرے جاتے ہو اس طرح ثابت کی بات کو فضر کیا لائیو منور. تیر رب کی یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ ایمان ام نہ لائیں گے یا دیر رام کی عذاب والی بات ثابت ہوئی اس واسطے کو میں ایمان نہیں لانا تو چونکہ ایمان نہیں لائے, اس وقت لائے گا اس واسطے عذاب آئے گا بول حال مشورہ کا یہ چنکی دلیل اتنی ہے یہ بھی اللہ سبھیل جواب تو کہا کیا تمہاری شریفوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرے مخلوق کو جب اس مخلوق کو تو کہا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اللہ ہی دوبارہ دورائے گا انداز تو بھگو بس کہاں سے اٹھے جاتے ہو فل حال مشورہ کائے تم یہ سات ہوئی تنی لگڑی ہے یہ بھی اللہ قبیل اطلاع میں ختم ہے تو کہا کیا تمہارے شریفوں میں کوئی ایسا ہے جو سیدھا راستہ بتا سکے تو کیا ہے ہی بتاتا ہے ٹھیک راستہ بلا وہ جو سیدھا راستہ بتاتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے یا وہ کہ جو راستہ کسی کو نہیں بتا سکتا یا راستہ پا بھی نہیں سکتا مگر یہ تو اس کو راستہ بتایا جائے تو جو خود بھی راستہ نہیں پا سکتا جب تک اس کو راستہ نہ بتایا جائے وہ بالا کیسے لائق ہے اس کی دامے داری کی ہے کیا ہوا تم وہ کیسے فیصلے کرتے ہو وہ تبھی افسر ولہ سدھا اور نہیں کرتے ان کے تاکہ گمان ہر سے کچھ کام نہیں آتا بے شکندہ جانتا ہے تو وہ کرتے ہیں گماں حاضر ہادان یوگلا میں دور اللہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ اللہ کے سوا سے بتائی جا سکے تم کو اس قرآن مجید پر تعجب آ یہ عجیب کتاب پیش کرتا ہے یہ انسانی پڑھائی کتاب تو ہو ہی نہیں سکتی دلیل اس کی ایک تو یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو لکھا تھا اس کتاب کے اندر بھی وہی بات آئی ہے اور پیغمبر نے پہلی کتابیں دیکھی کوئی نہیں اس کے باوجود باتیں وہ کرتا ہے جو پہلی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے مزید برآں صرف یہ نہ کہ پہلی کتابوں کے جو لکھا تھا اس کی تفصیل ہے بلکہ پہلی کتابوں میں جو لکھا تھا اس کی تفصیل ہے وہاں کوئی بات اجماعت سے تھی اور اس کتاب کے اندر کی کیا ہے تفصیل ہو گئی ہے تو جس کو اللہ کی طرف سے علم نہ آیا ہو وہ پرانی کتابیں جن کو پڑھا بھی نہیں ان کی وضاحت کرے اور تفصیل کرے تو ظاہر بات ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی سب سے زیادہ کردہ کتاب ہے لا لالب اس میں شک ہو نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب آئی ہے ہم یقورا کیا وہ کہتے ہیں کہ پیرمبر نے یہ کتاب پڑھا دی بول خاطور مس نہیں تو, تو کیا بس کو اس جیسی اور جن کو پکار سکتے پکارو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو بل کر دب بیمال بھائی تو بلکہ انہیں جتنا دیا اس کو جس کا علم پورا ان کو نہیں ہو سکا بندہ سوچے غور کرے تو علم آتا ہے غور ہی نہ کرے تو علم آتا کو تو ان, ان کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا علم نہیں آیا اس کی تکزیم کرنی حالانکہ یہ قانون تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور سمجھ نہ آئے تو بندہ تنظیم شروع کر دے بلکہ چاہیے تو یہ کہ سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا کہ غلط ہے ورمبا یا دین تعمیر اور, اور اس کے بعنے ان کے شیر میں ابھی تک اترے نہیں ہیں اس کے علم کو گھیرا نہیں ہے اور اس کی تعبیر بھی آئی ہے یعنی کہ اس کے معنی پر چلا نہیں ہوئی تو اس کی تکزیف کرتے یہ غلط ہے ان کا طریقہ تکزیف نہیں کرتے چاہیے جی بلکہ سوچنا چاہیے جی اس طرح تقریب کرنے سے پہلے ہوگی بس ایک کیسا انجام ہوا سالوں کا وومین ہم منجو کوئی لوگ ایسے ہے جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر اور کوئی وہ ہوں جو مار نہیں رہتے اور تیراب خوب جانتا ہے شرارت کرنے والوں کو وائن کر سکوں گا اور اگر وہ تیری تہذیب پر قائم رہے بہت پور یہ دے میرے لیے میرے عمل تمہار لیے تمہارے عمل تم بری ہو اسے جو میں کرتا ہوں میں بری ہوں اسے جو تم کرتے ہو وہ امین ہم یہ سر خیال پیدا ہوتا ہے ہاں پہلی پہ آئے وائن کر سکوں گا حکومتی عمل ہی والا مل رکھوں گا مطلب یہ ہے کہ براب کا اعلان ہو جانا چاہیے کہ تمہارے کام تمہارے ساتھ میرے کام ہو میرے ساتھ باقی یہ کتاب سمجھ کیوں نہیں آئی اس واسطے کے اس پر غور ہو نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ سمجھ آتی نہ ہو جو آدمی غور کرتا ہے اس کو یہ کتاب سمجھ اور آ جاتی ہے ان میں سے بازوں نے کام تو لگائے ہوتے ہیں لیکن باوجود کان لگانے کے پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنتا نہیں ہے تو دوبارہ تو سنا سکتے ہیں پہلوں کو اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہو کوئی ایسے ہیں جن کی نظر تیری طرف ہوتی ہے جگر ساری نظر ہوتی ہے جن کی توجہ کے ساتھ نظر نہیں ہوتی تو گھر کو یار وہ اندھے ہے دوبارہ تو, تو اندے کو راستہ دکھا سکتا ہے اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ اندھی اگر, اگر نہ ہو بات کو صحیح سننے والے ہوں تو پھر تو بات کو, کو سمجھ آ جائے جب صحیح سنتے نہیں تو بات سمجھ کے تیار بے شک ادھر لوگوں کا ظلم نہیں کرتا کچھ بھی لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وہ یوم شرومی اور نے اکٹھا کرے گا ان کو خیال کریں گے کو دنیا کے اندر ٹہلنے کا موقع کو نہیں ملا مگر یہ گڑی دن کی یا تو آ رہا ہوں نہ بہنوں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے تاکہ سارے میں رہ وہ لوگ جن نے گسبایا اندر سے ملنا بمار سادھو اور نہ, نہ والے ماں کے بعد اور اگر ہم دکھا دیں سنگے کچھ اس میں سے جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اور وہ ادب نہ کہا یا ہم آپ کو قبل کر لیں مطلب ہے کہ زندگی میں آپ کے اگر ان پر عذاب آئے تو آپ دیکھ لوگے اور اگر قبل ہونے کے بعد ان پر عذاب آئے تو آپ اس کو دیکھو گے نہ بس ہماری طرف ہے ڈاکٹروں کا سمتہ میری یہ بات بھی ہے کہ اللہ حاضر ہے ہر اس کام پر جو وہ کرتے ہیں ہر امت کے لیے رسول ہے بس جب آئے اس کا رسول فائدہ ہوتا ان درمیان صاحب انسان کے اور ان پر ضروری ہوتا اور کہتے ہیں یہ فائدہ کب پورا ہوگا اگر تم سکے ہو ان مواب دیکھو تباب نے کہہ کہ میں مالک نہیں اپنی ذات کے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں اور نہ پہنچانے کا مالک ہوں بلکہ ہوتا ہوا ہے تو ادا چاہتا ہے ہر عمر کے لیے ایک مگت ہے جب آ جائے ان کا مگھ ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے ہو سکتے ہیں لا یس تقمون یہ جو اطب ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ محاورے کی بات ہوتی ہے اور یہ کہنا کہ یہ مجبوع شرط اور نظام اور اطف ہے جیسے کہ علامات صاحب نے کوئی کی ہے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے بولا رہا ہے تو میرا کاغم تو کیونکہ برا دیکھو تو اگر آئے تم پر اس کا دار رات کے وقت داد ہے یا دن کے وقت آ جائے ماض یستاد ربن المجرمون تو اس سے کیا جلدی کر لیں کہ پھر گنگا رہو یعنی عذاب آ جانے پر کیا بچاؤ کر سکیں گے اسما امام وقا کیا پھر جب عذاب हो ہو تم ایماندگے کہا جائے گا اب ایماندہ ہو حالانکہ تم اس سلاب کو جلدی مانگتے تھے اب عذاب آ گیا اب عذاب کو برداشت کرو پھر کہا جائے گا ظالموں کو چکو عذاب سندر رہنے کا نہ بدلا پاؤ گے مگر اس کا جو تم نظر ہے وہ اس کمبے بولا کا حق الحق شخوا اور تقریب دونوں اکٹھے ہیں اور کچھ سے پوچھتے ہیں کیا تو کہا ہاں قسم میں رب کی یہ بات سچ ہے تو یہ پہلا مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام سے قسم اٹھوا کر قیامت کے حق ہونے کی بات کرے گی اور نہیں وہ تم معاش کرنے والے بلاؤ اور نہلامت اور اگر ہر ایسا شخص جس نے ظلم کیا اس کے پاس اور جو کچھ بھی ہے زمین میں تو بدلے میں اس کو دے ڈالنا چاہے لیکن ظاہر بات ہے نہ کسی کے پاس کچھ ہوگا اور نہ کسی کچھ شہ قبول کی جائے گی اور چھپائے گی تنظام کو جب دیکھیں گے زاد اور فیصلہ ہوگا کے درمیان صاف کا اور ان پر سلومنا ہوگا اللہ ای ان ندیلہ اماسلام آباد و لفظ یہ آٹھویں دلیل ہے توحید کی اگلی اور یہ ممتا ہے نبی سرکی کا اگلی آیتوں میں سرکی کی نبی آ رہی ہے سوم لو اہدہ ہی کا ہے جو بھی ہے اس میں اور زمین میں سم لو عدہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہوبا جو ہے وہ امید وہ ادہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹایا جاؤ گے یا جو یاد یاد کو ماو یہ ترغیب ہے قرآن مجید کی طرف اور بڑے عجیب انداز میں اس جگہ قرآن آئی ہے اس انداز سے کسی اور مقام پر ترغیب نہیں آئی لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے تمہارے رب سے نمبر دو جو سینوں کے روم ہوتے ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں اور چینوں کے لوگوں کے لیے یہ شفا ہے اور یہ کتاب ہدایت و رحمت ہے ایمان والوں کے لیے کل بے فضل ہے بر رحمت ہی خوب جو آگے بندر ہے بابزاد کا فل یہ دو دفعہ پا ہے تو یوں سمجھو اصل تنیر بات کی یوں کی جی بندہ معلوم والد یف رہوں گزارے کا فن تو ایک جگہ سے دیا فراہو ازب ہو گیا ایک جگہ سے مظہرے کا ازب ہو گیا اور اس طریقے سے بے فضر اللہ و مرآمت ہی کے ساتھ بھی دہیا فراہو ڈر جائے گا تو مرا کہ تین دفعہ ایک بات کہی ہے تو کہ یہ قرآن اللہ کا فضر اور رحمت ہے اس پر لوگوں کو خوش اور ہونا چاہیے اطرانا چاہیے تو اسی پر اطرانا چاہیے تو اسی پر اطرانا چاہیے تو گویا کہ تین دفعہ یہ بات کہی کہ یہ اللہ کا خاص فضل آیا ہے ادا کی خاص مہربانی آئی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں دنیا کے مان د کی طرف نظر ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کلام فکر ہے اسے جو یہ دنیا کا مات سمیٹتے ہیں بلا رہے تم مانندہ ہو تو کیا بتا دیکھو تو جو ادر تمہار کی روزی لان کی تم نے باپ کو آرام کرار دیا باپ کو آرام کرار دیا تو کیا کہ اللہ نے جان دی تم کو یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اور کیا خیال ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ کیا من بے شک اندازہ بدل کرنے والے لوگوں کا لیکن اکثر اون کے شکر نہیں کرتے وہ و ماہول ہیں یہ نمبر نو گلی لکڑی ہے اس کے اندر اللہ کا عالم الغیب ہونا بیان ہو رہا ہے اور یہ حضر کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری چھ باتیں جاننے والی رات صرف की है ہے اللہ کے سوا اور کوئی ساری چھپی باتیں نہیں جانتا اور نہیں ہوتا تو اے انسان کسی حال میں اور نہیں پڑھتا اس میں سے کچھ حصہ قرآن کا اور تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر ہم حاضر ہوتے تم پر جب وہ تم کام کر رہے ہو بلکہ ہم سے ایک ذرہ برادر بھی کوئی چیز زمین کی یا آسمان کی چھپتی نہیں ہے نہ ایسے کوئی چھوٹی ہے نہ بڑی ہے مگر سب اللہ کے علم ہے اور سب تو ہے محفوظ میں ہے سن لو اللہ کے جو پیارے ہیں نہیں کوئی ڈر فون پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ کے پیارے وہ لوگ ہیں کہ جو ایماندار وہ خال اور بچ بچ کر چلتے ہیں دیکھو نا اللہ اولیا اللہ ادا خون علحم الام اور اللہ کے جو خاص پیارے ہوتے ہیں ان کی عزت ان کا احترام ہم سب کے دلوں کے اندر موجود رہا ہے عام طور پر یہ لوگ یہ پرانے مجید کی آیت پڑھتے ہیں لیکن اس آیت میں خاص ایسی بات نہیں کی گئی جن سے ان کا کافی ہونا یا حاضر رباؤ ہونا ثابت ہو آج آ کر لیگ جی، آدھے کلّہ کے پیارے کر کے آمد سے لینا ان پر ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی ان کو یہ ڈرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ میں سختی کی جائے گی اور نہ دنیا کی جدائی کا ان کو کیا ہوگا غم ہوگا یہ بات ہم سارے مانتے ہیں اور یہاں صرف اور یہ بس آیا ہے قرآن مجید کی متدد حاجات میں یہ پیشین کوئی موجود ہے نا خوف علیہ غلام یا حلون کسی جگہ انفاق کی سمیتا کا مسئلہ بیان ہوتا ہے وہاں بھی ناخن علیہ غلام یا حرون آ ہے کسی جگہ اصل عامر وابن اساتے واقعات علیہ ہیں نیک عمل کرتے, نماز کرتے、ہیں نماز پہن کرتے ہیں دکھا دیتے ہیں اگر ملے گا ناخبر علیہ ملام یا ناخبر الحم ملان یہ تو سارے ایمان والوں کے متعلق بات کہی گئی ہے اور یہ بھی اور عہدہ کی آگے برداشت بھی کی گئی المدین عام اور یہ عہدہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ایمان والے ہیں اور وہ بچ بچ کر چلتے ہیں گناؤں سے بچتے ہیں نیک کام کرتے ہیں تو بس یہ سی بات ہے لیکن یہ عام طور پر چلے اور یہ عدا کا نبل ہے نا تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ آج پڑیں گے نا یہ دیوبندی سے کریں گے کہ ہم تو اور یہ کا احترام کرتے ہیں صحیح احترام جو اور یہودہ کا ہے وہ تو سرنے والے ہوتے ہی دیوبندی کا ہے لیکن ان کی زی... انہوں نے لوگوں کے سیر میں یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ یہ اور یادہ کی کیا ہے دشمن ہے فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی سنگین میں لا تفصیلات کرے باتیں بدلتی جی بڑی کامیابی ہے اللہ یا حسن کا کالم تسلی بلا پہ ہمر اے پہ ہمر سوجو کی باتوں سے کام نہیں آنا چاہیے بے شک اندر ساری اللہ ہے وہی اصول ہے مالا جاننے والا اللہ اتنا زندہ ہے من استعمال جو ون بدل یہ تصویر دلیلیں توحید نکلی ہے اللہ ادھائی کہ وہ یو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے وہ ماں تبیل نے بھی دشو کا کس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو اندر کے سوا شرکا کو کمارتے ہیں ان کے پاس کیا حجت ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے جو اندر کے سوا اور کمارتے ہیں وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی اور نہیں ہے وہ جوڑاتے ہیں یہ ایک پاسے سے ہے توحید کے اور دوسرے پاس دن اور گمان ہے اور کچھ ہے نہیں اب آخری تو لکڑی رومان ابھی کسی نے بنایا تمہاری رات کو تاکہ تم رات میں سکون پاؤ اور بڑھایا دل کو دکھانے والا دل کا وقت ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں بے شک اس میں نشانی اور لوگوں کے نیچوں پہ سنتے ہیں کا رتنا و دہ سبحانہ سبحانا کا حلم دہ بالدن یہ شکوا ہو گیا سبحانا جواب شکوا کہتے ہیں اللہ نے اولاد بڑھا دی یعنی بیٹیاں بڑھا دی وہی مسئلہ جو سو کے اندر بیان ہو رہا ہے نا اسی مسئلے کا یہاں ہی ذکر رہے اللہ کی بیٹیاں برستے اور بیٹی کی بات مانگی جاتی ہے لہذا خوش تھی بیٹیاں ان کی بات اللہ خام خام مانتا ہے فرمایا اللہ تو پاک ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا نہ کسی کو بیٹی بنایا وہ تو بے پرواز دات ہے اسی کے ماتا ہے جو بھی ہے سبانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں ان ہندو میں سلطان دیہاتا نہیں تمہارے پاس اس کا کوئی سن سب کیا اللہ کس میں وہ بات کہتے ہیں جو کہ تم نہیں جانتے وہ ہندو نہیں بات کیوں کہ جو لوگ اس پر جھول باندھتے ہیں کبھی بھلا نہ پائیں گے نف اٹھانا دنیا میں پھر ہماری طرف ہے کا پھر ہم ان کو چکھائیں کہ سب تضاب بدلے اس کے جو وقف کرتے تھے وسل والے نبا نور یہ تغمی دنیا بھی تین نمونے ایک جماعتی دو تفصیلی جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا یہ تغمی دنیا بھی کا نمونہ تفصیلی آیا ہے پڑھ کر سناؤ ان کو خبر نور علیہ السلام کی جب کہا نور علیہ السلام نے اپنی قوم کو اگر بھاری یا تم پر میرا یہاں ٹھہرنا اور میرا سمجھانا اللہ کی باتوں کو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا آج بھی ہو امرا تم اور تم اپنی بات کو پکا کر لو اور اپنے شریفوں کو, کو پکار لو خیر نہ ہو تمہارا عمر تمہارے کو چھپا ہوا پھر فیصلہ کرو میرے طرح مجھے موضاء دو حضرت نو علیہ السلام کے لفظ پڑے عجیب و غریب ہے. ہیں تصویری بہاری یاطلہ سے پہلے ہے مقام اگر میرا رہنا بھی یہاں تم کو باور نہیں ہے تو جو آدمی مسئلہ توحید کا بیان کرتا ہے اس آدمی کا وہاں اس علاقے میں کیا بھی لوگ برداشت نہیں کرتے مقامی کے بعد پھر کہاں وسیع میں آیا دلّا میرا الدہ کی عیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا تو اصل دکھ تو ہے اس بات پر کہ یہ الدہ کی باتیں پیش کیوں کرتا ہے لیکن جب ادا کی باتیں پیش کرتا ہے تو یہ آدمی ہی ساحل نہیں ہی ہمارے علاقے میں رہے آج میں شورہ تھا جامعہ یہ جامع موقمان ہوتا ہے اکٹھا کرنا کمانا ہوتا ہے پکا فیصلہ کرنا تو تم اپنی بات کا پکا فیصلہ کرنا لو و شراک یعنی ود رو چوراک حکم اور پکار لو اپنے شریکوں کو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بعض اوقات پھر ہزم ہو جاتا ہے ادب تو تم امام بعض تو پھر ہزم ہو گیا ہے یعنی پکار لو اپنے شریفوں کو یہ جو تم نے ساتھ کرنا ہے نا وہ وہ سوچ سمجھ کر مجھے مولوں کی گھوجنا دو اور میرا فیصلہ کر لو بھائی تبدیل ہے تم بس اگر تم پھیر جاؤ تمہار ساتھوں کو میں نظر تو میں نے تم سے کوئی اضر نہیں مانگا نہیں ہے میرا ازر مگر اللہ پر اور مجھے حکم ہے کہ میں رہوں رہا کردار فقص رکھوں لیکن لوگ اس کی تقسیم کرتے رہے جو سناتے رہے اس کو تو ہم نے دی اس کو اور جو اس کے ساتھ کشتی میں اور ہم نے کیا اپنی کو شین اور غرق کر دیا ہم لوگوں کو جن نے ہماری باتوں کو جٹرایا تھا بس دیکھ کیسا انجام ہوا ڈرایا کا یہ ترویب تلیبی کا نمونہ تھا تفصیلی اب یہ دوسرا نمونہ ہے ترغیب دلیبی کا اجمانی اس کے بعد سے ترغیب دنیاوی کا تفصیلی نمونہ آئے گا پھر ہم نے بھیجے اس کے پیچھے اور کئی رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بس وہ لائے ان کے پاس خود نشانات اور خلے نشانات سے اپنی پیغمبری اور غبت کو ثابت کیا بس ہار کے نہ کہ ایماندار کس واسطے کہ جھٹکایا پہلے تو جس وقت آدمی پہلے جھٹکراتا ہے اللہ کی طرف سے گڑبور لگ جاتی ہے اور پھر ایمانداری کی توفیق ہی سلک ہو جاتی ہے تو وہ ایمان نہ لا سکے کس طرح ہم بور کر دیتے ہیں آج سے بڑھنے والوں کے دنوں میں یہ نمونہ ہو گیا ترمیم دلیوی کا جماعی سما بحاسہ امباد موسا یہ پھر ترمیم دلیبی کا نمونہ تفصیلی ہے پھر ہم نے بھیجا ان کے پیچھے بھوسا اور ہارو کو پھر آؤن اور پھر آؤ سرداروں کے پاس اپنے نشان دے کر اور اس تک بنسو نے قبر دیا وہ کالو قوم و اور وہ بے گناگار لوگ مرما جاؤ بنتے نا پھر جب آتا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے کہتے اتنا حاضر نشیر بین کا یہ کھلا جادو ہے کالا کیا کہتے ہو سچ کو جب تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوا کرتا میں جادوگر کر نہیں اور دیکھ لینا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا کہا اجے تو نا کہنے لگی آیا تو ہمارے پاس تاکہ ہم کو پھیر دے اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادو کو اور ہو جائے تمہاری پڑائی زمین میں اور نہیں ہم تمہاری بات کو ماننے والے بکار پھر آؤ لو پوری اور پھر آؤ نے کہا لو میرے پاس آپ جادوگر پڑھا لکھا پھر جب آئے جادوگر گاؤ تو علیہ السلام نے ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے بدما ادو پھر جب نے ڈالی یعنی اپنی ڈاٹیا اور اپنی رسیہ تو علیہ السلام نے رام علاف کہے جو تم لائے ہو وہ جاتی ہوا ہے اور جادو کو ختم کرے گا یہ تمہاری چیز چلے گی نہیں بے شک ادا نہیں درست کرتا وساد کرنے والے والوں کے عمل کو اور سچا کرتا سب کو اپنی باتوں سے اگر اگرچہ گناگار لوگ نا پسند کرے تو ماں تو موسیٰ کی بات نہ مانی مگر اس کی قوم کے چند نوجوانوں نے چند لڑکوں نے جبتے ہوئے پھرؤں اور پھراؤں جس حساب سے ان کو فطرے میں ڈال دے گا جو آدمی بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو عام طور پر جو اس کے زیر میں بچپن اور جوانی سے بات حاصل ہو جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہوتی یہ جو نو عمر لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر بات سمجھائی جائے تو یہ جلدی بات کو سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ بڑے ہو چکے تھے اور وہ فرونیوں کے باتوں سے متاثر تھے انہوں علیہ السلام کی بات کوئی نہ مانی چند آدمی علیہ السلام کی بات ماننے والے تھے تو اسی قوم تھے لیکن وہ دے قوم تو دون. چھوٹے افراد تھے بڑی عمر کے افراد لوگ نہ تھے سرکش ہے زمین میں اور تاکہ وہ آسے بڑھنے والا تھا اور تھا موسا اقسام یہ میری قوم اگر تم ایماندار ہو اللہ پر اندر پر بھروسہ کرو اگر بہتر کو برداز بس کر لے کے ادا پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے ہمارے ضبط ہم کو جانچ نہ پڑا زالم قوم کے لیے یعنی کہ ظالم قوم کا ہمارے اوپر اقتدار ہو جائے ظالم ممالک پر مسلط ہو جائے اگر ظالم ممالک پر مسلط ہو گئے تو وہ ہم کو آزمائیں گے اور وہ ہم کو مصیبت دیں گے اور ہم کتنے میں مبتلا ہو جائیں گے لہٰذا زالموں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر اور ہم کو لذا اپنی مہربانی کے ساتھ کافی قوم سے. بہ خیا نا موسا اور ہم نے وہی بیٹی موسا اس کے بھائی کو انتباہا کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں شہر میں گھر بڑھاؤ اور اپنے گھروں کو کبرا رکھ کرو اور نماز قائم کرو اور خبری سنا ایمان والوں کو قصہ یہ تھا کہ عبادت خانہ تیار کرنے کی اجازت فراور نہیں دیتا تھا لہذا پھوسا علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو اب یہاں اس کام پیدا ہوتا ہے کہ نتی نے سرمایا کہ عبادت کھانے کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھنا یہ کے اللہ بھی جائز کیا ہے پہلے نوتوں میں یہ بات تھی کہ وہ عبادت خانے میں جا کر عبادت کریں تو عبادت قبول ہوتی تھی عبادت خانے کے بغیر میں وہ نماز نہیں پڑ سکتے اب یہاں کھا کہ گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو تو مزار اس آیت میں اور اس حدیث کے اندر کیا ہے اقتباف ہے جواب اس کا واضح ہے ایک بات موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ گھروں کو کمرہ رکھ بنا لو یعنی کہ گھر کے اندر ایسی بیٹھک بنا لو جس بیٹھک کا رخ ہو بیت المقدس کی طرف تو وہ حکم عبادت الخانہ میں ہو جائے گی تو جب وہ بیٹھک عمد خانے کے حکمیں ہو گئی وہاں جا کر تمہیں بات کرو گے تو تمہاری بات عبادت بعد خانے میں سمجھ جائے گی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری ہمارے لیے یہ ہو گیا کہ اشترار ہو یا اختیار ہو ہر حال میں جہاں ہم چاہے نماز پڑھنے نماز ہو جائے گی اور یہ بڑی فراہم ان کی حالت اصطرار کی تھی کہ وہ سوارتی گراؤنڈ بعض خانہ تیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا تو ان کی نماز با... غیر عبادت خانے میں حالتی اختیار میں ہوئی حالت اختیار میں غیر عبادت خانے میں ان کی بات نہیں قبول ہوتی تھی ہمارے لیے پوری چھٹی ہے ہاتھتے اختیار ہو یا ہارتے اختیار ہو جہاں چاہے ہمیں بات کر لیں ہماری بات قبول ہو جائے گی اور نماز قائم کرو اور شبری سراج باندھ کو وکالسا اور کہا گھمسا علیہ السلام نے اے ہمارے رب پورے فرحون کو اور پھر کے رشتے کو زینت اور مار دیا ہے دنیا کی زندگی میں اے ہمارے رب نتیجہ اس کے لئے نکل رہا ہے وہ تیری نام سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں مال تم نے دے دیا اور تو یہ زیادہ مار والے ہیں یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں اے رب ہمارے ان کے دل اب مٹا دے ان کے دل سنگ کر دے اور یہ جی ایمان ہی نہ لائے کہا آپ کے درد دل لاکھ دیکھ لے موسا علیہ السلام نے چالیس سال پھر کو سمجھایا ہے ماننا وہ نہیں ہے، بڑے تنگ آ گئے تنگ آ کر یہ کہا کہ آدھا آپ اللہ عظیم آنا چاہیے اور ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہونی چاہیے سال اقدام عجیب اللہ ود کمار اللہ نے پھروایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی بس تم دونوں ثابت ہو جاؤ اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو کہ جانتے یہاں تک ہوتا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی حالانکہ واقعہ جیسا کہ عام فصلی نے لکھا ہے کہ حضرت موسا دعا کر دیتے حضرت ہاضو میں رکھا صرف آمین کا کرما کہتے تھے لیکن قسمت ہوگی دعا کی دونوں کی طرف تو گویا کہ آمین کہنے سے بات پوری ہو جاتی ہے سورج واقع پڑھتا ایمام اور مختلف کیا دیتا ہے صرف آمین کا کرما کہہ دیتا ہے بس آمین کا کرما کہنے سے نسبت پڑھنے کی پھر ممتنی کی بھی ہوگی گویا کیسے بھی سولھ فاتحہ پڑھ لی ہے اس کو دفتر پڑھنے کی ضرورت نہیں حکمی طور پر گویا نے یہ بھی سولھ واتحہ کا کاری بن گیا وجہ بدلا اور ہم پار رہے گئے بڑی اسرائیل کو سمندر سے اور پیچھے پڑا ان کی فروغ اور فرحون کے لشکر شرارت سے اور سیاتی سے یہاں تک جب پار اور اس کو غرق رہے یعنی لگا ڈوبنے تو کہہ لگا آن تو میں اس بات کو مان گیا اللہ کے سوا ہلاک ہونی وہ اللہ جس پر بنی سراہی ایمان لائے تھے وہ آنا میرے اور میں فرما بردار ہوں اچھا ابھی مان لاتا ہے سے پہلے باندھ تھا اور صاف کرنے والوں سے پانی منجی کا بھی بدلے کا کنجیا کا لفظ پھر روح کئے گا اب کنجیا تو اور انکا اور تجوا बंदिया कबाध होता है नजवा पर जामना नजवा हियर मकान और मोरतबे नजवा कहते हैं ऊंची ठिकाने को मौसू में भी और ऊंची जगह को नजवा क्यों कहा गया ले नजाती है शहर इस वास्ते कि अगर पानी की रोह आए तो ऊंची जगह बन जाती है वह ना हाल और राह और यूरोप अभी मिलना भी پکا داخلہ بابو شہ خان ہو اللہ اور مینا نہ جانو کا آدھار فیال ہو اللہ تو یہاں معنی یہ ہو گیا ہم تیرے بدن کو اونچی جگہ پر پھینک دیں گے تاکہ پچھڑوں کے لیے نشان بنے اور تاکہ بہت سارے لوگ ہماری باتوں سے قابل ہیں تو ایک مانو یہ ہو ہے कि हम तेरे मदर को निजात दे देंगे तेरे मदर को बचा देंगे मौत तो आ गई और उसके बाद ग्राउंड का बदल महफूस भी हो गया और लोग कहते हैं कि जब पिछड़ों को शहर वालों को पता चला कि हमारी सारी फौज गलत हो गई है तो शहर वाले फिर आए इन्होंने देखा कि ऊंचे टीमें पर ग्राउंड की नाश पड़ी थी और वो अपने मुकाम के साथ ये मामला करते उनके जिसम पर कुछ चीज मानते थे जो तैयार करते थे اور اس سے وہ محفوظ ہو جاتا تھا تو انہوں نے پھر فراہون کی جو ناش تھی اس کے اوپر بھی وہ چیز بنائی تھی وہ ماتھی اور وہ آج تک فراحون کا جسم محفوظ ہے اور کہتے ہیں کہ شکر وہ بتاتی ہے کہ ادھر فرحون کا جسم آئے یہ اس واضح کر کے ہوا تاکہ جو آدمی دیکھے فراہون کی ناچ کو تو یہ خیال کرے کہ دیکھو یہ مشرق تھا جو خدا انہیں گدرامہ کرتا تھا اور آج اس کی ناچ ہمارے سامنے پڑی ہے اب فراہون کی ناچ تو ہمارے سامنے ہوتی ہے برطانیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ناچ محفوظ ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ عذاب کے اندر کیا ہے وہ تو ہے تو ناچ جو ہے وہ تو اسی طریقے سے پڑی ہوتی ہے میں اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے عذاب ہو, ہو رہا ہے تو آنے پھر کو عذاب ہوتا ہو پھر اون جو ان کا بڑا ہے اس کو عذاب ہو. نہ ہوتا ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو معلوم ہوتا ہے کہ عالمی بدرخ میں جو اس کی روح پہنچ گئی ہے چلو اس روح کو کچھ جسم بھی دے دیا گیا ہوتا تو اس عالمی بدرخ میں ان کو کیا ہو رہی ہے سزا ہو رہی ہے وہ قبو سات ادوال اور جب قیامت قائم ہوگی اس دنوں کے ساتھ کو بھی بم رو کے سب کری اضال کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو اس وقت تو اونچی جگہ پر پھینکنا نہ جات دینا بھی اس کا منع کیا گیا ہے اور اونچی جگہ پر پھینکنا بھی اس کا منع کیا گیا ہے نہ جانے کا دیوت میں یہ اونچی جگہ پر پھینکنے کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا قید علاقہ برو اسرائیل وجہ کر سکتا بنی اسرائیل دیکھ رہے گے کہ وہ ٹیلے پر فرحان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور فرہون کا مر چکا ہے بس امرو بڑ مکان بلند افغان یعنی بنا برآما تاہ بل اللہ دوبارہ کدو مانگا اور ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ دی اچھائی کی جگہ اور ہم نے ان کو ستری چیزیں کھانے کو دی بس انہیں اختلاف نہ کیا اتہ علم آ گیا ان کے پاس باقی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کہ کے دن جن باتوں میں وہ شراف کرتے تھے کے اگر کوئی شک میں ہے اس سے جو ہم نے تیری در اتارا اور پوری ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں اس سے پہلے تیرے پاس حق آیا ہے اپنے رب سے تو ہال کے دل اور شک لانے والوں سے اور ہر کے دل اور ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھکایا بس ہوگا تو ہسارے والوں سے دیکھو نا یہ ایک اشکار پیدا ہوتا ہے کہ اندر طالب اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازر کی ہے اس میں آپ کو شک کرنے کی ضرورت تو نہیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ شاید پیغمبر کو شک ہوتا تھا تب ہی تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیغمبر خود شک کرے اللہ کے کلام میں یہ بات ہو سکتی نہیں ہے اس کا حم سمجھ لو یہ آیت پرانی مجید میں ایسے مقامات پر آتی ہے کہ جو مقام باعث سے شک ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مخاطب کو شک ہو تو جہاں بھی کوئی مقام, مقام شک ہو اس موقع پر یہ آیت آ جایا کرتی ہے پہلی دفعہ یہ آیت آئی ہے دوسرے پارے کے اندر دوسرے پارے میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ باوجود کتاب ہونے کے اس کتاب کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہے ان کو سارے مثال کا اور, اور پتہ ہونے کے باوجود بات کو وہ چھپاتے ہیں اب یہ بات کسی جی مولوی ہو پڑھا لکھا ہو اور اس کے باوجود وہ بات کو چھپاتا ہو اس بات کو طبیعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہاں بھی یہ نفر آ گئے الحق کو میرا دو گفرات میرا دو پورن کریم سچ کا کیا کرنے کی ضرورت ہو کوئی نہیں دوسرا مقام آیا تھا تیسرا پارا تیسرے پارے کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا کہ حضرت عیسا علیہ السلام پیدا ہو گئے ٹھیک ہے ماں کی ہے باپ ان کا کوئی نہیں آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے جیسے آدم پیدا ہو گئے تو بغیر ماں باپ کے عیسا اسلامی بغیر باپ کے پیدا ہو گئے یہ بات بڑی بہین بھارو ہوتی ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوتا ہے بغیر باغ کے کیونکہ یہ عام قاعدے کی خلاف ہے تو یہ بھی مقام شک ہے تو جب یہ مقام شک ہے تو ایسے حقوق میں لبے گا بلا تک اے مخاطب سچ کہا ہے شک کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اب یہ جگہ ہے یہاں یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے بڑی سی دی تھی ان کے پاس حکومت آئی تھی ان کے پاس انتظار آیا اچھا تھا بڑا اچھا گزارا تھا ان اچھا یہ بنی اسرائیل جو کہ آج مارے بارے پھر رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے اور یہ جہاں جاتے ہیں دلیل ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے تھے یہ بات تھے اور ان کو ہم نے ٹھکانا اچھا دیا تھا حکومت ان کو دی تھی پرمش شک کرنے کی ضرورت کو نہیں یہ بات ہوئی ہے عروج آیا ہے اس قوم پر لیکن کبھی عروج تھا آپ یہ جدت اور اس بار آج یہ برداشت کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسی آج اگر امت مسلمہ کے حالات کو یاد بھی دیکھے جگہ جگہ امت مسلمہ پر نظارے اٹھائے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے خاص طور پر یہ ہندیوں کے مقابلے میں تو بڑی مانگ کھائی ہے امت مسلمہ نے تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ ان کی بڑی حکومت تھی بڑا کم تھا تو انسان بڑا سوچتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پاس بڑی حکومت تھی آج تو یہ مارے مارے پھیلے ہیں تو یہاں بھی یہ بات ہے ایسا موقع جب کبھی آ گیا قرآن میں جہاں شک پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہاں شک ہوا ہو وہاں اس موقع پر ریات آ جایا کرتی ہے اگر تجھے شک ہے اس کتاب سے جو ہم نے اس بات سے جو ہم نے اتاری دے کر پوچھ رہے ہوتے جو قرآن کتاب پڑھے سب سے پہلے سچی بات ہوئی ہے تہرا سے تہرا سے تو ہر گرنا شک لانے والوں سے وار کننا ایک اور بات اس کو حاشی میں میں لکھ دی ہے یہ تو میں نے سمجھا دی بات کہ شک ہونا ضروری نہیں جو مقامی شک ہو وہاں جماعت کرتی ہے یہ وہاں جاپتا تفصیل میں نے کر دی ابن کثیر میں ہے کالا کتاد بن دعاما اکادم بن دعامہ کہتے بالا نہ اندر رسول اللہ کال اشکو بنا کر سعید میرے ندی رسول کہتے شک مجھے ہے کو نہیں جب شک ہے ہی کو نہیں تو میں نے کس سے پوچھ رہا ہے شک ہو تو پوچھو شک ہو تو پوچھو شک ہے ہی کو نہیں پیشنٹ جن لوگوں پر تین کی بات ثابت ہوئی وہ ایماندار رہیں گے اگر یہ جی آئے ان کے پاس ہاتھ نشان تا آم کے دردناک عذاب سامنے آئے پھر کہیں کہ ہم ایماندارتے ہیں لیکن پھر ایمان قبول نہیں ہوتا پک جو ہوئی کوئی بستی جو ایمان لائی تو کام آ گیا اس کو اس کا ایمان لانا صرف کووڈ یونس کے جب وہ ایماندارے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا دنیا کی زندگی میں اور ہم ان کو نفع دیا ایک وقت تک حضرت یونس صلی صلاح اللہ کی قوم پر عذاب آیا پھر ٹل گیا کسی اور قوم پر اگر عذاب آئے تو ٹرتا نہیں اب یہ تخصیص کی وجہ کہ یونس صلی سلاسلام کی قوم پر عذاب آیا اور ٹل گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں صورت عذاب آئی تھی حقیقت عذاب نہیں آئی تھی حقیقت عذاب آئے تو وہ ڈرتا نہیں ہے. اور اگر صورت عذاب آ جائے تو ٹر سکتا ہے اس سے یہ پیش آیا کہ حضرت یونس یون صلا روی کا والی بات ان کے مزار میں یہ بات تھی کہ کثرت عبادت کی طرف طبیعت مار تھی اندر کا حکم تھا تبلیغ کرو تبلیغ تو نکلنی ہوتی تھی اور فریضہ تبلیغ کے اندر کوتا والی بات تو بالکل غلط ہے جو کہ موجودی صاحب نے لکھی ہے فریضہ تبلیغ کے اندر کوتا کوئی نہیں کی تبلیغ کرتے تھے فریضہ تبلیغ پورا پورا ادا کرتے تھے لیکن تبلیغ کرنے کے لیے بھی وقت تو نکالنا پڑتا تھا تو انہوں نے اپنی قوم کو ذرا زوردار طریقے سے ڈرانا شروع کر دیا ادا ہو جاؤ گے عذاب آیا سمجھو جلدی مانو تاکہ یہ مان دے تو پھر مجھے ان کے ساتھ مغرب کھپائی نہ کرنی پڑے اور میں زیادہ ہی بات کر سکوں لیکن ماننا انہیں کوئی نہیں تھا وہ مانے کوئی نہ یہ پھر وہاں سے چلے گئے کہ لوگ آپ نصین میں بھی تکلیف کریں گے بغیر اللہ کے حکم کے کردار کے اللہ تعالیٰ نے پھر قوم کے سامنے سورت ادا بھی کر دی تاکہ میرے پیغمبر میں جو بات کہی تھی آزاد آئے گا تو پیغمبر کی ترغیب نہ ہو کہ لوگ کہیں گے پیغمبر چلا بھی گیا ہے عذاب تو آیا تو چندہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنے کے لیے سارے پیغمبر پر اطلاع پیدا نہ ہو تو تعالی نے حقیقت تو عذاب دینا نہ تھا سورت, دی سورت عذاب کی سامنے کر دی جب سورت عذاب کے سامنے کر دی تو یہ دو پھر ایمان ایماندہ آئے اور یہ تلاش کرنے لگ رہا ہے کہاں حیدر یونیورسل اسلام تاکہ ہم ان کا اتفاق کریں چونکہ سورت ادا کی آئی اور وہ بھی اس واسطے تاکہ حضرت یونس کی بات جو ہے نا اس بات کے اندر کوئی شک کسی قسم کا باقی نہ رہے ملو شاہ ربوں کا اور اگر چار تہ دن اب سارے زمین والے ایماندار تھے آپ عام ترقی تو کیا تو لوگ کو زبردستی کرے گا تاکہ ہو جائے ایماندار وہ ماں خالا نفس رن تو نہ نہیں ہو سکتا کسی نفس کی ایماندار مرے ہوتا ہے لوگوں سے اور ڈالتا ہے گندگی ان لوگوں کا جو نہیں سمجھتے بولے مار سما بات تو کیا دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور نہیں کام آتے نشانات اور ڈرانے والے ایسی کونسل جو کہ ایمانہ ہے فاری اتنا ضرور بس وہ انتظار ہی کرتے مگر ان لوگوں کے دلوں کی مثل جو بدھ دن سے پہلے تو کیا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں سمن نندی رسول اللہ پھر ہم نے یاد رکھے اپنے پھر کو اور ان کو نہیں اس طرح ہم انجام دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو پور یا یو انداز اب آخری رکوع ہے اس رکوع کے اندر دعوی توحید کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ آئے اے لوگ اگر تم شک میں ہو میرے دین سے مطلب یہ ہے کہ ساری عبادات میری تمہاری سادی میں بھی نماز کا قائل تم بھی نماز کے قائل میں بھی روزے کا قائل تم بھی روزے کے قائل میں بھی ح کرتا ہوں دبا کرتا ہوں میں تو بھی محت اللہ کا جواب کرتے ہو تو صحیح میرا دین تم کو سمجھ نہیں آیا تو آؤ میں تم کو بتاؤں میرا صحیح دین کیا ہے میں نہیں پوچھتا ہوں کو جن کو تم اللہ کے سوا دیکھ کر میں پوجا کرتا ہوں سلّہ کی جو تمہاری جانے قبل کرتا ہے وہ امید تو مجھے حکم ہے کہ میں رہوں ایمان والوں سے اور یہ بھی حکم ہے کہ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا لگ یش ہو کر اور ہر گزرا اور شرک کرنے والوں سے براہ کم ہو اور اللہ کے سوا نہ پکاروں کو جو تجھے نفع دے سکے اور نہ نقصان پس اگر تمہیں یہ کام کیا بس تاکہ کی تو کو ظالموں سے ہوگا اور اگر پہنچائے تجھے جی اللہ کوئی تکلیف اس تکلیف کو سوا ادا کے ہو نہیں سکتا اور اگر ارادہ کرے تو یہ جی خیر پہنچانے کا اس کے فصل کو ٹاپ ہو نہیں سکتا پہنچاتا ہے وہ اپنا فصل دست ہے اپنے بندوں سے اور وہی مشرے والا مہربان پور یا لوگو سچا دین آ گیا تمہارے لب سے تو جو آدمی رہ پائے تو رہ پاتا ہے اپنے بنے کے لیے اور جو آدمی بیٹھ جائے اس کے بیٹھنے کا مبار اسی پر ہے اور نہیں ہو میں تم پر کوئی ڈر ہوگا بہت مایوہ رہتا اور تابع ہو اس کی جو کی جتی ہے تیری طرف اور ثابت قدم رہے تو آپ آن کے اندر فیصلہ کرے اور وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم